عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی خلق میں سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ کی خلق میں کون کون ہے کتا بھی ہے بلی بھی ہے سوور بھی ہے عبداللہ ابن ہیں اللہ کی خلق سے یعنی کہ تمام مخلوق سے بدتر ہیں یہ خوارج کیوں کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء پر صحابہ پر یہ وہ آیات چشمہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مشرقین و کفار کے مذمت میں نازل کی ہیں آج دیکھ لیں آج وہاں بھی کیا کرتے ہیں امام اعظم کو ماض اللہ مشرق ثابت کرنے کے لئے قرآن کی کون سی آس پڑھتے ہیں ذرا پڑھ کے تو دیکھیے سنیے نہ کبھی جا کر ان کے بعد میں جا کر بیٹھیے گا تو پتا لگے گا آپ کو یہ وہ جو عبد اللہ ابن عمر خوارج کے اوساف بیان کر رہے ہیں وہ آج کل کے یہ وہاں بھی نما خوارجوں کے اندر ملتے ہیں آپ کو اوساف ابھی تو ہم ان کی عقائد کی طرف گئی نہیں ابھی تو میں نے صرف آپ کو یہ بتایا بیان کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں سنتے ان کے سوالات کب آپ لوگ اپنے آپ کو بیدار کریں گے کب آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے ہم سیاست کے نام پر ہم ان وادیوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہم مختلف ناموں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سنیت کو علم حاصل کرنے کے لیے سنت کو متحد کرنے کے لیے ہم ایک روم میں نہیں بیٹھے ہوتے آج وقت آیا تو اس روم میں چالیس بھی بیٹھ گئے یہاں ایسے سے نام دیکھ رہا ہوں جسے میں نے آج تک ابھی میں نے وہ نام دیکھے نہیں ہے میں نے آج میں ایسے ایسے سن نہیں دیکھ رہا ہوں اس روم میں کہ جو میں نے پیرس دیکھے نہیں ہے یہ ہوتے کہاں ہیں بھائی آپ لوگ کس جگہ ہوتے ہیں آج وقت پڑا تو ہم سب کے سب ہے نا ہو گئے फायदा क्या है अभी रूम से ये तीन चार स्पीकर चले जाएं इस रूम में क्या होगा मैं गारंटी से कहता हूं ये रूम है ना घंटे भर नहीं चल सकता आ गई है ये दो तीन स्पीकर हमारे रूम से चले जाएं आयुषमैन भाई टमोजन भाई ये दो तीन चले जाए स्पीकर इस, इस रूम को ये घंटे बार नहीं चल सकता मैं जिस सुननी जाग गया ना वल्लाह जिस सुननी जाग गया वहावियत دیوبندیت شیت ان کا پاکستان میں نام نشان نہیں ہو پاکستان نے کیا بولتا دنیا میں نام نشان نہیں ہوگا آ جانے سے جزاک اللہ خیر السلام علیکم بڑی بات ہے کسی کو بری لگی ہو تو میں آتا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہی یہ ہے جزاک اللہ خیر تو جناب تم آ تو کیا ہو گیا سننی شیت کیا ہوتا ہے کبھی شیعت کے ٹاپک پہ بات کرنا تو وائس سے پہلے سنت ب... میں تو میں آگے بتاؤں گا شیئت کیا ہوتا ہے صحیح ہے ابھی یہاں پہلے پر شروع میں واویت سے بات ہو رہی ہے تو وہابیت پر ہی بات کرو اگر مائک دینا ہے تو وہابیت سے بات کرنا شیعت پر بات کرنی ہے تو وائس سے پہلے سننا کبھی آ جانا تو ادھر بھی ہری طبیعت ہے پوری طرح ہری کر دوں گا میں جناب السلام علیکم امید ہے میری بائش ساری ہوگی مائک آپ کو ملے گا بیل چاکلیٹ بھائی آپ کے آپ کو ٹنٹی مائک ملے گا نا یار اس طرح کیسے مائک مل جائے گا کہ پہلے آپ کو مائک دے دیں اور پھر ہم لائن میں لگ رہے ہیں تو آپ اپنی جب آپ کی باری آئے گی تو آپ ضرور آئیے گا مائک پر یار اپنا یونٹی فیتھ بھائی اس فتح کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے میں وہ ویب سائٹ بھی آپ کو دے دوں گا تھوڑی دیر بعد ہاں تو انتظار کریں نا یہاں سب احمد تھوڑی ہیں جو لائن میں لگے ہوئے آپ کو تیس منٹ بعد مائک ملے یا ایک گھنٹے بعد جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو مائک ملے گا اور آپ کو بہت جلدی ہے تو پھر آپ اپنا اسکول کا بستہ اٹھائے اور نو دو ہو جائے اور کیا ہم نے تھوڑی آپ کو بلایا خود تشریف لائے ہو یہاں پہ روم میں بستہ اٹھاؤ نکل لو ٹیوشن کا کام میں دے دیتا ہوں آپ کو گھر جا کے ہوم ورک کرنا اور کیا ہاں بستہ نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں بستہ دیکھو میں بستہ کس طریقے سے دیتا ہوں میرے کو ٹیوشن کے کام بھی دینے آتے ہیں یہ لو بستہ لو چلو جاؤ گھر میں ہوم ورک کرو نکلو چلو شاباش نکلے نہیں ابھی تک یار میں نے تو ہوم ورک دے دیا تھا یار بڑا آیا نہیں تو پھنے خان نہیں تو ہر روم میں جا کر یہی حرکت اس کو مائک دے دو بس کسی بھی روم میں جائے گا مجھے مائک دے دو جا نکال ادھر سے چپیڑ مارو تو ادھر پڑا ہوگا سائٹ میں ڈیڑھ پسلی کا بندہ نہیں ہے اس کو مائک دے دو اچھا یار میں کیا بات کر رہا تھا یار ہاں یونیٹی فیڈ بھائی اس فتوے کے حوالے سے وہ فتوا جو ہے وہ ویڈیو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ویڈیو ایڈیٹ نہیں ہے اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ پورا مناظرہ جو ہے وہ تقریباً 23 یا 34 ویڈیوز اس کی جو ہے 35 یا 38 ویڈیوز ہیں وہ جناب یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا آپ شروع سے لے کر آخر تک وہ مناظرہ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو ایڈٹ نہیں ہے وہ جس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے یو پر میں اس کو جانتا ہوں اور وہ ویڈیو جو بار بار ایک ہی بات دوہرائی جا رہی ہے وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ویڈیو کسی نے ایڈیٹنگ کی ہے پہلے اور پھر اپلوڈ کیے ایسا بالکل نہیں ہے آپ اس کو اس کا اوریجنل ورژن بھی دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک بلاگ دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں اس کی سائٹ دیتا ہوں اس میں آپ کو تمام ویڈیوز وہ مناظرہ جو ہے وہ کمپلیٹ آپ کو وہاں بھی مل جائے گا آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ایک پہلی بات میں نے آپ کو اس حوالے سے ایڈیٹنگ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ ایڈیٹ نہیں کی گئی دوسری بات آپ اس فتوے کے پس منظر کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو کسی نے طالب الشیطان سے یہ سوال کیا تھا کیا رضائی بہن سے نکاح جائز ہے تو طالب الشیطان نے یہ کہا تھا ہاں بالکل جائز ہے آپ اپنی رضائی بہن سے شادی کر سکتے ہیں وہ فتوا اس کو دو مناظرے میں دکھایا گیا ہے دونوں میں اس کو ایکسپٹ اس نے کیا ہے کہ یہ میرا فتوا ہے پہلے مناظرے میں اس نے مانا تھا کہ یہ میرا ہے دوسرے مناظرے میں پھر اس کو وہی فتوا دکھایا گیا اس نے اس فتوے سے انکار نہیں کیا بس بیٹھ کے وہ دانت نکال رہا خبیسوں کی طرح یہ فتوا اسی کا ہے یونیٹی فید بھائی میں نے اس فتوے کا پس منظر آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ نے مزید تحقیق کرنی ہے تو کو فون نمبر دے سکتا ہوں میں آپ کو فیکس نمبر دے سکتا ہوں آپ اس فتوے کی کاپی منگوا سکتے ہیں جو آپ بہتر سمجھیں اگر آپ کو اتنا تحقیق کرنی ہے تو میں اس حد تک آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں آپ باقاعدہ فون پر بات بھی کر سکتے ہیں اس فتوے کے حوالے سے اگر آپ کو یہ سب چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہابیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میرے خیال میں واویت ہی پر جائے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو تھے وہ مشرک تھے میں سمجھتا ہوں یہ وہ بات ہے جس پر ہمیں ان وہابیوں کو چتر مارنے چاہیے اور یہ وہابی جو اپنے آپ میں بہت بڑے مسلمان بنتے ہیں ان کو یہ آ دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ماسی ویڑا تو ہے نہیں کہ تمہارے باپ کا اسلام تو ہے نہیں گھر میں بنا لیا تم نے جس کو چاہ تم نے مشرق کہ دیا ہے تمہارا جو دل میں تم وہ کرتے تو یہ بات کرو آ کر وا بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر آپ تنقید کرتے ہو طنز کرتے ہو یہاں آؤنا اپنے عقائد پر تو بات کرو نا اپنا عقیدہ تو ثابت کرو نا پہلے جائے, تم بہت بڑے مسلمان بن گئے ہو یار کتے کے بچوں تو یونیٹی فید بھائی میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں سوری آئیس مین بھائی آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں پر یونیٹی فیت بھائی ہیں تو میں ان کی بات سنوں گا آ, آ, آ, اور اگر یہ چاہیں گے تو تمام چیزیں میں ان کو مجھے ایڈ کر لیں اپنی لسٹ میں تو میں نے پی ایم کر کے سب کچھ دے سکتا ہوں تو آ جائیں جناب مائک فری ہے مین بھائی اور مین بھائی اس پر بھی ضرور بات کیجئے گا جو یہ وہابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو کہتے ہیں اور یہ وہابی جو یزید کے بارے میں جو ان کے نظریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یزید لانتی فاطق واجر کو یہ جنتی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یزیدی ٹولہ جو ہے واوی یزیدی ٹولہ یہ یزید کی جو مانوی اولاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے ساتھ ہی ان کو گھسیٹ کے مارا جائے بھائی سیدھی سی بات ہے یزید کو آپ یہاں نہیں چھوڑیں اگر آپ وادیت کی پٹائی کر رہے ہیں نا تو ساتھ میں دو چار تھپڑ یزید کو بھی مارنے چاہیے کیونکہ اگر آپ نے یزیب کو چھوڑ دیا اور صرف اور بھائی شیلڈ آ گیا یار اور شیلڈ بھائی یہاں پر سب میٹرک پہلے نکل لو یہاں آپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے آپ جاؤ کہیں اور جا کر پی ایچ ڈی کرواؤ انگلش میں تو مائک فری ہے یار اپنا کیا نام ہے مین بھائی آ جاؤ رشید بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے سے آ جائیں آیوشمین بھائی آؤ السلام علیکم و اللہ وہ wa of pakistan uh, i have very good english and i'm sure you also have very good english if you want to talk to a level of phd then we can do so but because the majority of the room speak urdu so we will go into urdu inshallah laziz hazrat alhamdulillah aapki duaon se main har zubaan aati hai baat ye hai ke ye log pehli baat ye unity faith kyunki main samajhta کہ آپ نے آپ سلفی ہیں کیونکہ آپ نے دفاع کیا میرا ایک انداز ہے تو میرا یہ سوال ہے کتاب التوحید میں جو ابن عبد الوہاب نجب کی کتاب ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے موضوع حدیث پر موضوع حدیث پر اس نے حضرت عدم علیہ سلاط کو مشرک کہا تھا استغفر تخر اللہ العزیز تو اس کی بھی آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ جو آدمی انبیاء علی سلا وسلام کو مشرک کہتا ہے کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے دیکھو آپ نے کلمہ پڑا ہوا ہے میں نے بھی کلمہ پڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیک ٹو جو سوال او ہیش بھائی نے کیا وہابی لوگ کیوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدین کو کافر اب میں دلیل دوں گا صحیح حدیث سے دلیل دوں گا انشاءاللہ العزیز اللہ عزیز جی سنیلائن بھائی میں آپ کو دوں گا پوری ریفرنس اس in the chapter 50 عشرون باول اسم کے اندر آپ دیکھ لیں اس کے اندر کوئی بات نہیں سے انا اروت ابن الزبیر انا عائشة رضی اللہ تعالی انہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعلا ربہو ان یحیہ ابا ویہی فا احیاء مالہو فا امنا بهی سمہ اماتو ہمام اللہ <و> اکبر <والی> الحمد حضرت زبیر فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ سلاۃ وسلم نے دعا فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا دعا تھا علیہ وسلم فہرن حیات میں آئے اور انہوں نے امان لیا بلیف کیا فا امن بہی سنما امات پھر اپنی اپنی قبروں پر گئے ابھی اسی حدیث پر میں آپ کو پندرہ محدثین دوں گا جو موفق کے حدیث ہیں جو حافظ حدیث ہیں جن نے اس حدیث کو صحیح کہا انشاءاللہ شاء اللہ امام نبوی کی کول اور کتاب کے اندر انشاءاللہ اس سے میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دوں گا یہ حدیث صحیح ہے اس سے پتا لگ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدین مسلمان ہے اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں اور جو عبارت اور جھوٹ لگاتے ہیں امام اعظم پر کہ امام اعظم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ماتا علالفطر ماتا علالقفر یہ گلت بات ہے کیونکہ کتاب میں کیا لکھا تھا ماتا علالفطر الدین ان حنیف پر ان کی موت ہوئی تھی ان کی جو وساط ہوئی تھی جو death تھی the parents of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم it was based on the deen of ابراہیم علیہ وسلم and not upon الدین اوف ذا مشریکس یزید تو کیا کہیں اس کو اللہ نے تصبر اور جو اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ ہاں قال صاحب ابن حجر الاسقلانی فی مواہب لی فی شرح الهمزه ان حدیث غیر الضعیف بل صحیح عن غیره واحد من الحفاظ یہ ابن حجر کا قول ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کے بعد انشاء اللہ امام سیوتی نے بھی اسی حدیث کو صحیح کہا ہے اور بھی محدثین نے اسی حدیث کو صحیح کیا ہوا الحمدللہ اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد صلات وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان الله احیاه ما له صلى الله علیه حتا ام النبی وهذا السبيل المال علیه طائرا فتن قصیره من الامته ال خفزاء منهم حافظ أبو بكر خطيب حافظ أبو بكر كنتيب انتباري ابن سنوه البغدادي وحافظ أبو قاسم عشاقرق وحافظ أبو حفظ شاهم وحافظ أبو قاسم صحيله والإمامه قرطبي وحافظ محب الدين تبرية وعلامته نصير الدين بن مناره وحافظ الفتح الدين سعید الناس یہ سب علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا اس کا جرا نہیں کر سکتے کسی صورت کے اندر بھی اور جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اس کا بھی میں جرہ پہلے کر دوں کا ابھی کا میں انکل بھی ہو سکتا ہے ابھی کا میں دادا بھی ہو سکتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے تو جب حضور علیہ سلاۃ نے وہ فرمایا وہ علماء کرام اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دا گوسٹ واڈز دا انکل نوفیس صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے یونٹی فیتھ آدم علیہ و سلام کو مشرق کیوں کہا آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ نے اس سوال کا دینا ہے کل ولا وکل و دلال یہ صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے تو مصر کدھر سے آیا کدھر ہے قرآن میں کدھر حدیث میں کدھر حدیث میں کدھر ہے, ہے قرآن کے اندر تو آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے مسیار کے بارے آپ نے دلیل دینی ہے اور آپ نے دلیل دینی ہے کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو ابن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید کتاب التوحید تمہاری کتاب نہیں کیونکہ یہ متبر آپ کی کتاب ہے آپ کی بہت بڑی کتاب ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اور یہ سیکشن ففٹی کے اندر ہے ابھیشک اس کے اندر اور یہ حدیث ابن تیمیہ ابن کثیر طریقہ تو کثیر میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث موضوع ہے یہ جھوٹی حدیث ہے اور آپ کے محدث کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو امنجن بھائی ایران والی بات ہے مجھ جیسے بچارہ مسکین جیسا طالب علم ہمیں پتہ لگ گیا اس کا جرہ ہم نے کر لیا تو منجن بھائی آپ نے ذرا کر دیا اور بھی بھائی جرہ کر سکتے ہیں اس کی تو کیا ابن عبد الوہب نجد جن کو کہتے ہیں محدثین ہاں اس کو ایسے مانتے جیسے وہ بہت بڑا محدث ہے اس کو نہیں پتا یہ حدیث ضعیف ہے اور اگر ضعیف حدیث ہے تو پھر کیوں عقائد میں کیوں لگایا تو اس کے بارے آپ کو بتانا ہے اگر آپ اس کا جواب دیں گے پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اور دوسری بات ایک آدمی نے پوچھا تھا سوال کہ پاکستان کے اندر جو کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا کیوں ہوا یہ وہابیوں خارجیوں نے مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کا مال اپنے لیے حلال کر دیا ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہمارا خون انہوں نے جائز کر دیا ہمارے بچے مشرق میں جب شہید ہوئے ولہ عظیم یونٹی فیت علماء اکرام اس بات پر گواہ ہیں پالٹوک پر وہابیوں نے ایک کمرہ کھلا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مندر کے قتل کوئی ایسا کمرہ تھا اس کے نام کے بارے سنی لائن بھائی کو پتا ہوگا اس کے بارے تو مجن بھائی کو بھی اس کے بارے پتا ہوگا علامہ رضی صاحب نے ہم کو بتایا تھا اس کے بارے یار دیکھو کچھ جو ہے نا, خوف ہداس زوجل کرو صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلم کی بھی حدیث ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے مسلمان کو گالی گلوچ نکالنا یہ بہت بڑا گنا ہے اور مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر ہے اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر مسلمان کا قتل کریں گے تو یہ کیا ہوگا آپ امدن کا لفظ بہت دیر کے لیے آپ جہنم میں ٹر جائیں گے تو جن لوگوں نے مسلمانوں کا خون حلال کر دیا یار یہ کیسا فتوا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سلفی وہ مولویوں کو صبح شاہ کرنے کا مسلمانوں کا قتل عام مشرق کے اندر بچارے جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے سر پر گولیاں مار دی یہ کوئی اسلام ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تو حضرت جی جی ہنفی ہو یا جو بھی ہو وہ سوال کی طرف جو ہے نا جو کہ ان کا سوال ہی کوئی ایسا تھا طالب الرحمن کے بارے تو میں یہی سوچا تھا اگر یہ حنف ہی ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں تب بھی کوئی بات نہیں تو ہم نے تو بات کرنی میں نے اس کے لیے سمجھا کہ یہ دفاع کر رہے تھے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ دفاع کر رہے تو اس کے لیے سعودی وہابی نجدیوں پر لانت تو اس پر جو ہے نا آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر کوئی اور اگر جی جی تو مجن بھائی میں ابھی چیک کرتا ہوں یار جی ٹھیک انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں یونتی فیتھ بھائی اگر آپ حنفی ہیں تو مجھے معاف فرما دینا میں نے سمجھا تھا آپ آپ کی گفتگو سے محسوس ہو مگر آپ تحقیق کر کے بات کرتے یہ اچھی بات ہے تو آحل الحدیث آحلحیث دیکھو آل الحدیث جو ہے نا پیپل آف حدیث یہ تو پاک لوگ ہیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے مگر آج کل کے لوگ جو اپنے آپ کو آل الحدیث کہتے انہوں نے نام بدنام کر دیا تو ان کو آ آل الحدیث کہ یہ لوگ حدیثوں کا مزاق کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ دعوی کرتے ہم قرآن کو مانتے ہو صرف صحیح حدیث تو میں کہتا ہوں نے نکالو ایک صحیح حدیث مسیار کے بارے نکالو ایک صحیح حدیث نکال دو جس کے اندر صوبہ سائب بم کو جائز کرا دیا اگر نہیں تو پھر کل و دلال و کل و دلال anyway, انشاء اللہ میں مائک فری کرتا ہوں تو میں نے ان اللہ ثابت کر دیا صحیح حدیث سے یہ بہت معتبر حدیث ہے جو میں نے پیش کی تھی تو ان اللہ اگر کسی بھائی کو اس کا حوالہ وغیرہ تاقیق کرنی ہے تو ان اللہ بعد میں آپ کو نام وغیرہ دے دوں گا اگر کسی کی دل افزاری ہوئی تو معاف فرما دینا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقررات وجم السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی. <laughs> بڑی حیرت ہوئی آئیس مین تو آیوشمان بھائی یار آپ نے تو پتا نہیں یہ ایک سوال وہ دفاع والی کون سی بات ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک کسی پر الزام لگانے سے آپ نے ایک مفروضہ پہلے قائم کیا اور اس کے بعد توپوں کا رخ موڑ دیا رائٹ right? یعنی آپ نے مفروضہ یہ قائم کیا کہ غالباً میں مطلب بےسنفی ہوں لحدیز اور توپوں کا رخ موڑ دیا آپ میرے بھائی یہ ایک مسلمان کا وطیرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کا ارشاد ہے انجاقم فاسکم بے نابین فتح اگر کوئی فاسک تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو آپ تو بغیر وہ بو... پہلے مجھ سے پوچھتے ہو تو <laughs> <laughs> <laughs> یعنی کہ میں کیا ہوں میرے بھائی میرا سیلفیوں کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت یاد دلاتا ہوں یہ ایک میرے بھائی آئے انہوں نے کہا جی علماء کی بات آپ نہیں مانتے خبردار علماء نے بات کی ہے اس کو مان لو ایس سچ جی میرے بھائی یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کی سوال کرنے کی اجازت ہی نہ ہو دلیل مانگنے کی اجازت ہی نہ ہو یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ درج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں کیا فرماتے ہیں ربے آرے نی کئی فاتوتا اے رب مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا خدا تعالی فرماتے ہیں کوالا اب لم تو کیا تمہارا ایمان نہیں ہے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے کوالا کوالا بلا کیوں نہیں بلا ان کلبی لیکن اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں اب یہ دیکھیں خدا کا پیغمبر بھی اطمینان قلب تو مانگتا ہے بھائی میں نے کیا جرم کر دیا جرم تو اتنا ہی کیا نا کہ وہ فتوا جو ہے اس کا سوال اور جواب مطلب میں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سوال کیا تھا اور طالب الرحمان نے اس کا جواب کیا دیا تاکہ ان کے ساتھ کل بات کرنے میں آسانی رہے ہمیں کمال بات ہے یار مجھے تو بات کی سمجھ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو مطلب عالم کہتے ہیں باقی جی مان لو جی وہ بھائی کیوں مان لیں یہ کیا بات ہوئی بھائی دلیل کوئی ایسی بات نہیں دلیل مانگنا کوئی جرم ہے یار یہ جو ایک ہمارے بھائی کہہ رہے تھے نا یہ مطلب آپ کی نسلیں جو ہیں یہ وہ اسلام سے دور ہو رہی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ بولنے پہ پابندی لگانا ٹھیک ہے نا تو یہ بولنے پہ پابندی یا کوئی دلیل مانگتا ہے اس پہ پابندی خبردار جو میں نے بات کی وہ مان لو بگرنا تم دائرہ اسلام سے خارج ہو یہ کیا بات ہوئی بھائی دیکھیں الفاظ کا مطلب ماننا صرف یہ پیغمبر کا پریروگیٹو ہے پیغمبر کے منہ سے نکلا وہ لفظ حجت ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے اس کا کوئی یعنی کہ اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہے وہ ماننی پڑے گی اس کی بھی ایک دلیل ہے ماں یت کو انل ہوا ان ہوا پیغمبر جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہے اللہ کی باقی پیغمبر کے سوا کوئی بھی انسان جو ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے اس پر آپ لتو لال کر سکتے ہیں اس سے دلیل مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے تو ایک پیغمبر سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ وہی سے بولتا ہے دیٹس آل تنازعات ردو اللہ رسول اگر تم میں اختلاف پڑ دیتے تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف لوٹا دو یہ دو حجت ہیں باقی کوئی حجت نہیں ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان سے دلیل بھی مانگ سکتے ہیں ان سے ثبوت بھی مانگ سکتے ہیں اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بغیر دلیل کے آپ بات کرتے چلے جائیں اور کوئی دلیل مانگے اس کو ڈانٹ دے بھائی دلیل کیوں مانگی ہے تم نے لیکن نا ایس ایچ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ وہ مطلب بے مطلب بے اس چیز کا ثبوت مہیا کر دیں گے ڈیٹ صاحب اور ایسمان بھائی آپ نے تو مطلب وہ خادمے رسول نہ کہتے آپ نے تو توپوں کا روخ موڑ دیا تھا میری طرف سارا اور بلا بجا بھائی یہ رویہ درست نہیں ہے اس رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو دلیل دیں اسے بھائی یہ سب ثبوت ہے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلبے مطلبے کے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے بڑا سیریس الزام ہے اور باقی فتوا دیا ہے میں اس کا دفاع نہیں کر رہا مجھے تو شخص کا پتہ بھی نہیں ہے طالب الرحمان کا وہ کون شخص ہے اگر اس نے فتوا دیا بھی ہے تو وہ فتویٰ ناجائز ہے میں اس کا یعنی اس سوال اور جواب کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مطلبے ان سے میں بات کر سکوں میرے بھی کوئی دوست ہے ان سے میں کر سکوں بھائی یہ کیا کس قسم کا فتوی تو تم لوگ جاری کر رہے ہو لیکن وہ جو ویڈیو مطلب لنک دیا جاتا ہے اس میں حنیف قریش صاحب میں نے دیکھیے وہ دو تین بار وہ لنک دیکھا ہے اس میں حنیف قریش صاحب الزام تو لگا رہے ہیں ایک دفعہ بھی الزام انہوں نے لگایا پھر وہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے اس میں نہ وہ کوشچن بتایا جاتا ہے چاہیے تو یہ تھا نا وہ بتاتے کہ یہ یعنی کہ جو پوچھنے والا ہے اس کا سوال یہ اور طالب الرحمان نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور اس سے پوچھتے کیا تم نے کیا وہ آگے اس کا جواب مطلب ہوتا کہ مطلب ہاں دیا ہے یا نہیں دیا ہے یا جو کچھ بھی واٹس اس میں کوئی ویڈیو میں ایسی بات نہیں ہے اس میں سوائے الزام لگانے کی اور کچھ بھی نہیں ہے تو الزام لگانا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی الزام تو کسی پر بھی لگایا جا سکتا ہے تو میرا تو صرف یہ تھا مقصد آپ اس کو لے کے کسی اور طرف نکل گئے میرے بھائی ہاں دو گی بھائی بہرحال اگر وہ ایس ہو بھائی اگر آپ دے سکیں مجھے تو اٹ ول بی گریٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جناب کسی چیز کا ریفرنس قرآن و حدیث سے مانگنا الگ بات ہے اور کسی چیز کو الزام کہنا اور بات ہے آپ نے حضرت کے اس چیز کو آپ نے الزام کہا ہے اور الزام کہہ کر آپ نہیں مان رہے ہیں اس پر میں نے کہا تھا کہ آپ علما کی بات کو نہیں مان رہے آپ کسی چیز کی کسی بات کی دلیل کو ماننا وہ الگ بات ہے کہ جناب آپ نے یہ بات کہی ہے اس کی دلیل قرآن حدیث سے دیں لیکن ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جناب وہاں بھی دیوبندی نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا فتو اس کے موجود ہے آپ کہتے ہیں جناب مجھے اس کی دلیل چاہیے ارے کیسے اوپر قرآن کے یار قرآن کی حیثیت شرم جلدی تمہیں پڑھتے رہے اپنے آپ کو ہنفی کہ دو تم ہنفی نام پہ ہو تم ایک عالم کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے اوپر اس کے اگر جناب وہ الزام لگایا تم نے نہیں یہ کیوں آرام سے بھائی آرام سے کیوں آپ لوگ کسی عالم کے بارے میں یہ سن سکتے ہیں میں یہ بات نہیں سن سکتا اگر آپ تو بیٹھ کر یہی باتیں سننی ہیں اس روم میں تو آپ لوگ سنیں میں چلا جاتا ہوں اس روم سے کیوں ہولا رکھوں میں ہاتھ ہولا کیوں رکھوں آپ بتاؤ یہ پی ایم میں مجھے کہہ رہا ہے نا ہاتھ ہولا رکھو مجھے ایک بات بتا دیں کہ مجھے میں ہولا کیوں ہاتھ رکھوں ایک عالم کے بارے میں شخص آ کر کہ جناب یہ الزام لگایا اس نے دو مرتا الزام لگایا تین مرتا الزام لگایا طالب الرحمان کی شکل نہیں دکھائی ان کو شکل دیکھ کر یقین آتا طالب الرحمان کہتے ہیں ہاں تو پھر ان کو یقین آتا کہ ہاں بھائی اس نے لکھا ہے یہ پھر ان کو یقین آتا ورنہ یہ یقین نہیں کریں گے جب تک طالب الرحمٰن و, و خبیص لین طالب شیطان جب تک وہ نہیں مانے گا ان کو یقین نہیں آئے گا سہیے نا تو ایسے ایسے جو بھائی آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو سبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اپنے علما کی بات پر یقین نہ کرتے ہو ایسے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اوپر سے الزام کیا آیا ہے جناب جبھی تو ہم کمزور پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم ہمیں چپ کرایا جاتا ہے آپ بتائے نا ہم نے یہاں تک کس کو چپ کرایا ہے آپ ایک عالم کی بات کو نہیں مان رہے اے؟ उस پر میں نے آپ کو کہا بات آپ کو پہلے حوالہ دیا کہ آپ کو ادھر ہی مل جائے گا پھر میں نے آپ کو بات سنائی ہے میں نے آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جناب آپ کو نہیں ماننا نہیں جاؤ باہر میں جاؤ جناب ان کے ٹیون سے لگتا ہے کہ یہ ہنفی نہیں ہے یہ سننی بھی نہیں ہے ان کی ٹین مجھے پتا ہے انہوں کے الفاظات ہیں ان کے الفاظ استعمال کرے مجھے پتا ہے کہ کون سی جماعت ہے جو وہ الفاظ استعمال کرتی ہے نہیں یہ وا بھی نہیں ہے یہ وا بھی نہیں ہے صحیح ہے نا تو ایسے لوگوں کو حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جن کو علما کی بات پہ یقین نہ ہو اپنی بات کی دلیل میں حد ابراہیم علیہ السلام کا ماض اللہ واقعہ بند کر دیا کہ جناب انہوں نے بھی تو اللہ تب تعالیٰ سے دلیل مانگی دلیل نہیں مانگی جنہوں نے اطمینان کل وہ مانگا تھا انہوں نے آ جانا بھائی جزاک اللہ خیر ایسا شخص لگا کوئی دوبارہ مائک پر آئے اور جو کہ سنی علاما کے حوالے سے کچھ کہے تو آپ ہی لوگ سن سکتے ہیں میں تو نہیں سن سکتا کسی عالم کے حوالے سے ہے نہ. کسی کے بھی منہ سے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز کا زر تعین کیجیے گا آپ لوگ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آواز میری ٹھیک ہے اچھا دیکھیے یونیٹی بھائی وہ پورا ایک مناظرہ ہے اس کی کم از کم اکتیس کلپس ہیں اس کے اکتیس کلپس ہیں جب آپ وہ پورا مناظرہ دیکھیں گے تو اس میں جب مفتی صاحب ہو چلے گئے اگر ہو اچھا چلے وہ چلے گئے اب میں کیا کروں کس کو حوالہ دوں لو جی پیڑ لو گا چلو اس کی ملکی مرضی جناب اب صبر کرو بھائی جی صبر سفر کرو سنی لائن آپ مطلب میری باری آگے تو آگے کہ مجھے وہ دو تو جناب وہ اگر مناظرہ آپ دیکھتے ہیں مناظرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب مفتی صاحب یہ اس کا پیج اس کو بتاتے ہیں تو جو لانتی طالب الرحمٰن وہ خاموش ہوتا ہے وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ انکار کرتے بس صرف چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جب انسان کسی جگہ پہ کوئی چور پکڑا جاتا ہے جب کسی جگہ پہ کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے آؤ یار تم بائک پہ آ جاؤ سنی لائن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار نظر کرم بھائی میں آپ سے اوپر تھا تو میں جاتے جاتے نیچے چلا گیا تو آپ آ جائیں آپ پہلے کون آئے گا اب مائک میں چھوڑوں گا جس میں لینے جمپ کرنیے کر لے نظر کرم کو آنے دو یار پہلے تو جناب بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑے لنسی کافر مردود وابی ہیں اور جو جو ان کو جناب سپورٹ کرتا ہے وہ بھی ان سے بڑا خبیث ہے اب دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا خبیث تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل دل لکھتا ہے کہتا ہے کہ یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو سب کا مالک اللہ ہے عبادت اس کی کرنی چاہیے معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں کہتے ہے خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اب اس لمبی کی یہ بات سنو کہ کہتا ہے کہ جناب تمام انبیاء علیہ السلام محاذ اللہ ہمارے بھائی ہیں یہ جناب اس نے تقویت الامام صفا نمبر 162 پہ یہ بات لکھی ہے اب ذرا اگلی بات سنیں جو اس نے سب سے بڑا ظلم کیا وہ ذرا میں ایک منٹ پیج مجھے نکال لیں دیں تو کیا کہتے ہے اس پیج پہ ایک منٹ ہے ہاں کہتے ہیں کہ اب سنیں اب یہ بھی سنیں کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں خواہ امبیاں ہوں خواولیا ہوں اللہ ہمارے بھائی ہیں آگے کہتے ہیں کہ سوا نمبر 68 پہ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرر فرشتہ اس کی حیثیت شان حلویت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے اب میرے بھائیوں تم خود ہی معذ اللہ فیصلہ کرو کہ جو اتنے بڑے لنتی ہوں جو یہ لکھیں کہ محاذ اللہ تمام نبی اللہ کی ذات کے سامنے اللہ کی ذات کے سامنے جناب چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں ان کو بندہ جوٹے مارے ان کو بندہ جناب میں کہتا ہوں کہ ان کو وہ کام کرے اچھا اب آگے سنیں آگے اسی کتاب میں کہتا ہے کہ ذرا اللہ کے جسم کے بارے میں سنے اس کی کرسی کے بارے میں دیکھیں لنسی کیا بات کرتا ہے کہتا ہے کہ تمام انبیاء اور اولیا اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم تر ہیں تمام آسمان اور زمین کو اس کا عرش ایک گنبد کی طرح گھیرے ہوئے ہے عرش باوجود اتنا بڑا ہے مگر پھر بھی شہ کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا اور چرچرا رہا ہے مخلوق کے تصور میں اس کی عظمت نہیں آ سکتی اور اس کی عظمت کو اپنے خیالات سے ادا بھی نہیں کر سکتا اس اللہ اس تخبر اللہ منظالک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لنتی آدمی جسم کو جناب تخلیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معذ اللہ اور اس کے وزن سے جناب یہ کرسی کیا کر رہی ہے چڑچڑا چر رہی ہے تو بھائیوں اب خود ہی فیصلہ کرو جا کے کسی کی من منجی چیئر پر ہی سیٹ داز اللہ اللہ از سٹنگ آن ا چیئر اینڈ ڈیو ٹو ہز ویٹ ہز جی چرچرا رہی ہے مطلب ان کی, ان کی کرسی سے آوازیں آ رہی ہیں ہز چیئر از وائسنگ اب, اب اس سے اندازہ لگائے کہ جناب یہ کس قسم کے بندے ہوں گے اچھا آگے اگر آپ نے بات کی ہے اپنا آئس بھائی نے کہ ماض اللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی فلم کے جو نہ والدین کفر پہ تھے تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں دیوبندیوں کے ضمن یہ میں عرض کرتا چلوں یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے جناب بتا رہے رشیدیا اس کے پیج نمبر دو سو دو سو پینتالیس سے دو سو پینتالیس پہ ایک منٹ صرف رمنن جناب کہہ رہا ہوں تموجن بھائی ایک منٹ دو سو پہ کہتا ہے کہ حضور کے والدین کا اسلام تو جناب آگے سے دیوبندی رشید احمد گنگوئی جواب دیتا ہے کہ سوال یہ ہوا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تو آگے سے کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتقال حال سے میں ہوا اب مجھے بھائی یہ بتاؤ جی جی وہ بھی ٹاپک ہے میں صرف یہ ضمن کہہ رہا تھا کہ جناب یہ دونوں ہی بہن بھائی ہیں یا بھائی بھائی ہیں یہ کچھ نہ کچھ ضرور ہیں تو اب ان کا یہ عقیدہ ہے معذ اللہ کہ جناب اب ان کا یہ عقیدہ ہے معذ اللہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ وسلم کے والدین جناب وہ کافر تھے معذ اللہ ایک منٹ ایک منٹ سموجن بھائی کیا جلدی ہے یار اچھا آگے دیکھیں سوا نمبر 100 ہنڈریڈ پہ تقویت المان میں شاہ اسمعیل دل لکھتا ہے, کہتا ہے کہ اس باری طالع کی میری آواز آ رہی ہے اچھا اس شہنشاہ باری تالا کی تو یہ شان ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں نبی ولی جن فرشتے جبرائیل اور اس نے بالکل کیٹیگوری کلیسل نے ساتھ لکھا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے محاذ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے جبکہ جب جبکہ ہمارا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے ماں باپ اپنی جان اپنی مال سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک نہ جانے ان سے زیادہ پیار نہ کریں اور یہ لہنتی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے تو بھائی یہ بتائیں کہ یہ کیسے کیسے یہ لنتی ہیں جو ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں ہر قسم کے جناب کوئی الیکٹرانک ہے کوئی جناب مسجدوں میں ہے کوئی جدر بھی ہے جناب ان سب پہ ہماری ایک ہزار ایک کروڑوں لنگتے ہیں جناب ہاں ہاں کسی بھابھی کو انوائٹ کرو تاکہ میں ذرا اس سے پوچھوں کہ جناب یہ بتاؤ کہ جناب بھائی کی تعظیم اللہ تعالیٰ کہاں لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ عرش پہ جناب اللہ تعالیٰ کی کرسی چرچرا رہی ہے ان کو آج انوائٹ کرو تو تاکہ یہ پتا چلے تو جناب مائک فری ہے نظر کرم بھائی کے لیے اور نیکسٹ راؤنڈ میں انشاءاللہ اللہ جو عبد نجدی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جناب کافر لکھا انہوں نے شرک کیا اس کے بارے میں کچھ بما دیا جائے گا ریفرنسز سے بات کی جائے گی تو نظر کرم بھائی آپ کے لیے جناب مائک فری ہے ہاں جی السلام علیکم جناب کیا حال چال ہے میری آواز آ رہی ہے آپ جناب ان لوگوں نے ایک ایسے وقت میں جس وقت کہ ہم دہریوں کے ساتھ مصروف جہاد تھے ان وہابی طلے نے بہت غلط کام کیا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت پالٹاک پہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے دہریوں کا جو اللہ رسول کے خلاف بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ مصروف جہاد ہیں पूरा پالٹاگ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مکالمے میں لگا ہوا ہے اور اس وقت انہوں نے جناب حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کے اوپر حملہ کر کے یہ بہت زیادہ یہ غلط ٹائمنگ کے اوپر انہوں نے قوم کی توجہ جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی ہے آپ یہ نوٹ کریں کہ قوم کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل ایک مولانا صاحب مجھے بتا رہے تھے جس کی وجہ سے میرا اہل حدیث سے بالکل دل خراب ہو گیا سدائے رضا بھائی آپ سنیں انہوں کہتے ہیں ان کے ایک فتوے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرے اور اس سے کوئی بیٹی پیدا ہو تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یعنی اگر زنا سے جو بیٹی پیدا ہو وہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے which is آپ سوچے کتنی غلط بات ہے یہ چاہے شادی سے بیٹی پیدا ہو چاہے نکاح سے ہو وہ تو ہے تو بیٹی کیونکہ باپ ہے خون کا رشتہ ہے لیکن ان کے فتوے میں لکھا ہے چونکہ یہ زنا سے پیدا ہوئی ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے حلال ہے وہ فتوا سن کے میرا دل بہت زیادہ انار سے خراب ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ جناب اس زمانے میں حضرت امام اعظم نے کتنے سارے مسائل کو حل کیا کیا آج کا بھابی اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے کہ وہ اتنے سارے مسائلوں کا لاکھوں مسائلوں کے انہوں نے حل نکالے تو کیا آج کے لوگ چند کتابیں پڑھ کے وہ اپنے آپ کو امام ابو خنیفہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں یا کمپٹیشن کر رہے ہیں یا ان کو چیلنج کر رہے ہیں ان کی فہم کو فراست کو ان کی عقل کو سمجھ کو یہ جناب چار پانچ لوگ ہیں پال پہ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری تمام مسلمان امت جو ہے پال پہ ان کو ان وہی حضرات کے خلاف ہو جانا چاہیے اور ان کا کمپلیٹ بائک کرنا چاہیے یہ پانچ حضرات ہیں جو پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بزرگان دین کے یہ مخالف ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر بزرگ آنے دین نہ ہوتے اولیاء اکرام نہ ہوتے تو آج ہم ہندو ہوتے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں پاکو ان کے اندر میرا نام نظر کرم کے بجائے نظر کمار ہوتا کیونکہ اگر یہ علماء اکرام یہ صوفیہ اکرام بابا فرید گن شکر بابا نظام الدین اولیاء حضرت غلام دستگیری ہندوستان نہیں آتے اپنے اسلام سے اپنے اخلاق سے اپنے یو نو تھری سمپل زندگی سے لوگوں کے دلوں کو اسلام سے جو ہے منور نہ کرتے تو آج ہم ہندو ہوتے تو ان کی اتنی زیادہ خدمات کو یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ سب سے بڑے مشرق ہیں تو وہ بھی رات کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ کہ یہ اولیاء اکرام کے دشمن ہیں یہ ان کو مشرق کہتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں شرق کا مطلب کیا ہے اور امام ابو حنیفہ جن کو اللہ نے اتنی بڑی فراست دی کہ انہوں نے لاکھوں مسائل کے حل نکالے ایک دو مسائل کے حل نہیں انہوں نے نکالے لاکھوں مسائل, مسائل کے حل نکالے آج کا وہابی چار کتابیں پڑھ کے وہ کہتا ہے جی کہ میں ابا آب ابو حنیفہ جتنی عقل رکھتا ہوں اب سوچیں کہ لاکھوں مسائل کے حل نکالنا کوئی بچوں کا خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے تو کیا آج کا وہاں چار کتابیں پڑھ کے وہ امام ابو خنیفہ کے لیول پہ مسائل کا حل نکال سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خود ہی آپ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں دوسرے لوگوں کے فتحوں کو کمپیر کریں اور جناب اپنا ڈیسیجن خود لیں یہ وہاں جو آئیڈیالوجی ہے کہ آپ کسی امام کو نہ مانیں آپ اپنی عقل پہ بھروسہ کریں خود کتابیں پڑھیں مختلف علماء کو دیکھیں اور اس میں سے اپنا نتیجہ نکال لیں. جناب یہ تو کھچڑی बना دی انہوں نے یہ تو کھچڑی بن گئی یہ تو چوچو کا مربع بن گیا اسلام میں دیکھیں گھر کے چار دروازے ہیں امام حنیفا امام مالک امام شاف امام ہمبل ایک گھر کے چار دروازے ہیں آپ چاروں دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی جائیں گے اپنے گھر میں ہی جانا ہے کیوں آئسمان صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں اگر ایک گھر میں چار دروازے ہیں آپ جس دروازے سے بھی آئیں گے آپ نے اپنے امام ابو حنیفہ امام حمبل امام مالک امام شافی یہ چار دروازے ہیں ایک گھر کے اس میں سے آپ نے جس کا بھی دامن پکڑ اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی جہاز نہیں تھے جس کی فکا جس جگہ میں پاپولر ہوئی وہاں پہ وہ فکا رائج ہوگی اب جیسے شافی فکا جو ہے وہ آپ کے یہ مڈل ایسٹ کے علاقوں میں ہوئی وہاں زیادہ تر شافئی لوگ ہیں امام حنیفہ کی سکھا برے صغیر پاک ہند کے اندر جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوئی وہاں کے لوگ گھنسی بن گئے اب اس زمانے میں یہ جہاز تو تھی نہیں کمپیوٹر تھا نہیں ٹیلی فون تھا نہیں کہ جناب ایک فکا جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں پہنچ سکی تو جو جس علاقے میں تھا اس علاقے میں وہ فکا وہاں پہ رائج ہو گئی اور وہاں سے وہ ہو گئی تو امام و حنیفہ کا جو اثر سوکھتا وہی یہ بر صغیر پاک ہند کے اندر زیادہ ہوا امام شافی کا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے علاقوں میں ہوا لیکن چاروں امام جو ہیں وہ ایک گھر کے چار دروازوں کی طرح ہوتے لیکن یہ وہابیت راج جو ہیں انہوں نے پورے اسلام کی جو ہے شکل مست کر دی ہے اولیاء اکرام کو یہ برا کہتے ہیں اگر اولیاء اکرام نہیں ہوتے تو آپ کا تو اسلام ہی ختم ہے کیونکہ اسلام تو مڈل ایسٹ میں تھا برے سمیر میں تو ہندو راجہ تھے آج ہم ساتھ ہندو ہوتے سکھ ہوتے اگر یہ یہ, یہ یہ بزرگان دینی اولیا اللہ یہ تصوف لے کے نہ آتے یہ اپنی خانقاہیں نہ بناتے وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تصوف اور روحانیت سے نہ جو ہے موڑتے آج ہم سارے ہندو ہوتے اور یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑے مشرق ہیں اور بھائی ان کے مزار پہ جو ہو رہا ہے وہ ان کا قصور تھوڑی ہے وہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم ادھر جا کے جناب غیر اسلامی کام کر رہے ہیں کیا حضرت نظام الدین اولیا نے یہ فرمایا کہ ایسے کام کرو یا بابا فلید گنشکر نے فرمایا یا جناب راتا گنج بخش نے فرمایا انہوں نے تو یہ سمپل اسلام کی دعوت دی جبھی اللہ والے بن جاؤ اپنی نظر سے انہوں نے جناب چور کو قطب بنا دیا ایک آدمی چور تھا اس کو قطب بنا دیا صرف نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یعنی نگاہ مرد مومن ایسی ہے کہ چور کو کتب بنا دیا انہوں نے آپ سوچیں تو جناب یہ بات ہے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں تو جناب یہی عرض کروں گا کہ ہماری جو مسلمان قوم ہے جو محمد الحیفہ کو اپنا امام مانتی ہے اسلام کو اپنا دین مانتی ہے یہ پانچ چھ لوگوں کا ٹولہ ہے یہ اسپیکٹریٹر یہ, یہ روبی ایٹی فور یہ جناب آپ کے جو ہے کیا کہ کہتے ہیں ابن داود یہ چار پانچ لوگوں کا ٹولہ ان کے خلاف جو ہے ہم کو سیسا پلائی دیوار بننا چاہیے اب میں یہاں پہ ان سے کہوں گا ہمارے جو خاتمے رسول بھائی ہیں کیلو بیٹی فور اس واپی روم کی ایڈمن ہے اب آپ کریں اس کو ریالٹی روم میں بین کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے اگر آپ واقعی خاتمے میں رسول ہے تو آپ کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے ورنہ ہم سمجھیں گے آپ ریئل خاتے میں نہیں ہے ہاں جی رو ایٹی فور وہ تو امام حنیفہ کے خلاف روم کھول کے ایڈمن بنی ہوئی ہے نہ کہ بیٹھی ہوئی ہے بلکہ ایڈمن بھی بن گئی ہے وہاں پہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں رسول بھائی کتنی خدمت کرتی ہیں رسول کی تو جناب ملحب ملحب میں یہی کہوں گا کہ ہم سارے مسلمانوں کو وہاں پہ ستنے کے خلاف کھڑے ایک شیشا پلائی دی دیوار کی طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر امام ابو حنیفہ کی ذات کو انہوں نے نقصان پہنچایا تو اسلام کو نقصان پہنچایا ہمارے پاس ہم کس طرح اسلام کو فالو کریں گے کیا ہمارے پاس جو گائیڈ ہے سارے قوانین ہیں فکا ہے وہ تو ماں بو حفاقی ہے اگر یہ ان کو کافر کہہ دیں گے تو پھر تم سارے کافر ہو گئے تو اس کے لیے جو ہے ان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے جو ہے یہ دشمن ہے یہ اماموں کے دشمن ہے یہ شرک کی ڈفرنٹ جو ہے وہ طویلے کرتے ہیں ہر چیز ان کی یہاں شرک ہے جی جناب میں یہی کہوں گا اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور تمام وہابیوں کو جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو تمام پالٹاک پہ جو ہے ان کو رسوا کریں جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے کہ ہم امام ابو حنیفا کو ٹھیک ہے امام نہیں مانتے لیکن ان کی ریسپیکٹ کریں اور ان کو اسلام مسلمان مانیں شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات و مقرر اجمین کیسے سب سنی لائن بھائی یہ فت المام کا جو کتاب ہے فکر اکبریہ اس میں لکھا وہ ولدہ رسول اللہ صلی اللہ عل الفطر اصل عبارت یہ ہے اور کچھ لوگوں نے غیر مقلدین دین کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے اس عبارت کو تبدیل کر دیا انہوں نے کیا لکھا وہ ولدہ رسول ماتا ال کفر ماض اللہ تخر اللہ انہوں نے تبدیل کر دی اب فکا اکبریہ کی جو اصل ہے مینیو اسکرپٹ جو ہے اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے والد ہی رسول ماتا الفطری میننگ دین فطر جو دین ابراہیم تھا اس کے بعد جو پہلے حدیث میں نے پیش کی تھی اس کے حوالے کے اتنے اتنے بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح کر دیا تو باقی کچھ گنجائش نہیں رہتی اگر کوئی آدمی کہے گا تو وہ اپنی قبر کو کالی کرے گا تو دوسری بات وابیوں سے تو الا نے جنگ ہے ان اور ہم یہ چیلنج کرتے ہیں نظر کرم ہمیں کوئی خوف نہیں وہ سے ان کا کوئی بھی آدمی آ جائے ایک وہ بات غلط ثابت کر دے میں کہتا ہوں مناظرہ وہ کریں گے رفیہ دین کے بارے ہم رفیہ دین کے بارے میں مناظرہ کریں گے وہ امام یازم کا ایک مسئلہ کو غلط ثابت کر دے ہم ہنسی چھوڑ دیں گے مگر واللہ العظیم یہ دن نہیں آئے گا انشاءاللہ ہمارا تحقیق ہے ہمارے تو مجمن بھائی بھی ہیں سنی لائن بھی ہیں ایسا دن نہیں آئے گا کیوں ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ پڑا ہوا امام اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک فتویٰ ہر فتویٰ قرآن و سنت کی روشن کے اندر ہے کوئی ایک فتویٰ غلط ثابت کر دے مگر یہ نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ ان کی فقہ کی ہزار غلطیاں ہم نکالیں گے ہزار غلطی ہزار ان کی بدتیں نکالیں گے ہزار ان کی غلطیوں کو نکالوں گا ان کی کتابوں سے اور بتاؤں گا موضوع حدیث عقیدہ لکاتے. ایک بات ٹو دا پوائنٹ بائی تین گھنٹے گزر گئے ہیں. بلکہ چار گھنٹے گزر گئے ہیں. جس وقت سے یہ کمرہ کھلا ہوا ہے اسی وقت سے میں یہ سوال بار بار وہابیوں کو پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عدم علیہ السلاۃ وسلام کو مشرق کیوں کہتے ہیں آپ کے امام کتاب ال کے اندر سیکشن نمبر فٹ. اب تک جو ہے نا جواب نہیں ملا ایک وہابیوں کا نجدیوں کا پتر نہیں آیا جس کے اندر ہمت ہو کہ یار ہم نے اوپن چیلنج کیا ہوا کہ آپ ادھر آئیں آپ بات کریں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ملے گا نو نو پوائنٹ بائک کوئی بات نہیں ہم تو ٹیکس پر نہیں رہے تو الحمد میں تو وہ کتاب واپس رکھ رہا تھا اس کے لیے تھوڑی جی پاری ہے یار ہمت نہیں اب بازو کے اندر اب کیا کریں کتابیں اتنی بھاری ہیں اب تو مجھے جو ہے نا وہ ٹریننگ کرنی پڑے گی پھر جو ہے نا جنگ ہے جنگ ہے وہابیوں نجدیوں دیکھو کیسے خون بسایا مسلمانوں کا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ پالٹوک وابیوں پر یار ایک انسانیت کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان بچوں کا قتل ہوا ہے مشرق کے اندر پچھلی صف ہمیشہ بچوں کے لیے ہوتی ہے یہ سب کو پتا ہے تمام مشرقوں کے اندر پاکستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یار نابالغ بچے ہوتے ہیں پچارے نماز پڑھنے کے لیے جہاز سیکھتے ساٹھ آٹھ سال کی عمر ہوتی ہے بچارے مشرق ان کو گولیاں مار کر جشن منا رہے کیسے آدمی سمجھ نہیں آتی کل کے یہ کیسے لوگ ہیں خارجی قسم کے لوگ ہیں یار یہ کیسی بات ہے کیا ایک مسلمان کا ذہن ایسے ہونا چاہیے یار اگر کافر کا بھی پاکستان کے اندر فیصلہ بات کے اندر ایک مشرق جس پر حملہ ہوا تھا ٹو دا پوائنٹ بائی اس کے اندر بچے بھی شہید ہوئے خواتین بھی شہید اور مرد بھی شہید اس کے بعد وابیوں نے پال ٹوک پر انہوں نے ایک کمرہ کھولا تھا جس کو سنی لائن بھائی نے لکھ دیا نام تو مشرق کو مندر کہا اور اس کے بعد یہ کیسے لوگ لانت ہے ان پر یار یہ کیسے آدمی ان کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں شیخ میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب میں گیا الحمدللہ مجھے عربی بھی آتی ہے الحمدللہ میں نے ادھر دیکھے عام لوگوں سے بات کی کہ یار یہ کدھر علاد ہے تو ایک ڈرائیور وہ رونا لگے مدینہ شریف کے اندر وہ رونا لگا وہ کہتا یار کو کیسے ہے نبی صلی اللہ علوم کی نعت کی آپ کے پاس عربی میں مجھے دے دینا میں نے کہا یار کیا بات ہے آپ کو پیسہ نہیں چاہیے آپ ریال نے مجھ سے میرے پاس کسی فرمایا کہ ادھر مائیکل جیکسن کی سی ڈی آپ کو مل جائے گی کافر اور ایسے گانے گانے مل جائے گے مگر نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں ملے گی تو میں نے کہا یار یہ کیا صاحب ہے گا اس ملک کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون سے اوپر ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون سے اوپر ہے جو مرضی وہ کرے اور غریب آدمی اگر اس نے کچھ کیا بھی نہیں تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اس پر ظلم کر دیتے ہیں خود زنا کرتے ہیں یہ لوگ یہ مسیار جو کرتے ہیں یہ سعودی کنگ میں یہ چیلنج کرتا ہوں ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج بھی ہے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈن میں جا کے زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں تو ملک میں واہ ہو تو کچھ بھی نہیں کرتے اور تو مجن بھائی آپ ایران ہو جائیں گے ہمارے بھائی دوست تو اس شام میں گئے تھے جب عراق سے وہ بچارے جنگ سے جو ہے نا ہجرت کی لوگوں نے تو اس وقت ان کے پاس کام نہیں تھا تو جو شام کے بدماش لوگ تھے انہوں نے ان بچوں کو جو ہے نا بہت پیسہ دے کے نچانا شروع کر دیا تھا اور سعودی عرب سے شیخ قالتے تھے بڑے بڑے شیخ اور ان سے زنا کر کے جو ہے نا پرسٹیٹیوشن جس کی اس کو مجھے پتہ نہیں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں پرسٹیٹیوشن کو شاید ہر کو سمجھ آ جائے گی ادھر کس کو کہتے ہیں یار جب عورت کو بیچتے ہیں پیسے دے کر تو ایسے سے امال کرتے تھے تو ایک بچی جو تھی وہ رو رہی تھی مجھ سے یہ نہ کرو ٹی وی پر وہ دکھایا تھا ایک ڈاکومنٹ وہ بچائے رو رہی تھی میں نمازی ہوں میں تجرب پڑھنی والی ہوں یہ مت کرو سینہ واللہ عظیم ٹوٹ گیا تھا تو جو بھائی ادھر سٹڈی کیا وہ بھی بتا رہے تھے اس کے بارے اب یہ دیکھو یہ وا... اور گورنمنٹ کو گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ جانتا ہے کہ یہ ادھر جا رہے ہیں زنا کرنے کے لیے مگر جو کہ امیر ہیں ان کے لیے کوئی سزا نہیں یار یہ کیسا ان کا دین و مذہب ہے تو انشاءاللہ شاء میں ایک تو اور باتیں بہت باتیں ہوگی الحمد للہ تو مجھے بھائی دیکھو ہم نکلے دفاع امام اعظم کے لیے دیکھ ہمارا کمرہ کیسے بھر گیا الحمد للہ تو ایک اور حدیث میں پیش کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ شاء اجازت میں تو جی رشیس کروں گا آپ کی باتیں سنوں گا قول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقانا ابن عمر یراہم الخوارج شہرق الله وقال انہم انطلاقوا الہ آیت نزلت فی القفاری وجعلہ على المؤمنين بخاری جلد نمبر دو قتل الخوارج اس کا مجھنم ہے قتل الخوارج حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سب سے جو ہے نا پوری مخلوق خوارجی ہیں کیوں سب سے بری کیوں ہیں جو آیت کریمہ نازل ہوئی کفاروں پر فجعلہ علی المؤمنین اور مہینوں پر فٹ کرتے ہیں اب بتائے تو امجن بھائی جتنی بھی یہ آیتیں پڑھتے ہیں مزار کے خلاف یہ کفاروں والی آیتیں ہوتی ہیں وہی آیتیں ہوتی جو بتوں کے لیے آئے ہوتے ہیں تو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ مشرقین ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور اس آدمی نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تو امر بھائی آپ نے شکر ہے کہ آپ کمرے کے اندر ہیں اور آپ پشاور کے رہنے والے ہیں اس نے کہا کہ اس مزار سے جو ہے نا کوئی ڈونکی نکلی تھی معذہ استخر اللہ عزیز تو دیکھو تومجن بھائی ہمارے ادھر پشاور کے رہنے والے ہیں جنرلسٹ ہیں تاقی کرنے والے ہیں اس علاقے میں وہ ادھر تھے دیکھو لانت اللہ العزیز میں مائک فری تھا تومجن بھائی آپ کے لیے تو اگر کسی بھائی کی دل افزاری ہوئی میری گفتگو سے سن کر کسی سنی بھائی کی شاید کوئی یا بہن کی تو معاف فرما دینا آج تھوڑا جو ہے نا یہ بولتے ہیں بھائی الحمدللہ اللہ ٹھیک ہے طاقت اور قوت ہے الحمدللہ للہ کر رہے ہیں ان یہ باز میرے ازمائے ہوئے ہیں نجدیوں کو کاٹتا رہتا ہوں جب نجد دیکھتا ہے یہ ہاتھ اوپر ہے وہ کامتا ہے روتا ہے چلاتا ہے شیخ نجد ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہر سنی کا سینہ مسکرا رہا ہے کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا ربیع الاول تو یہ شیطانی لوگ جو ہے ربی الاول میں سرتے ہیں جلتے ہیں بلتے ہیں تو ہم سنی لوگ جو ہے نا ہمارا سینہ اس مہینہ کے اندر مسکراتا ہے اور کہتا ہے مرحبا مرحبا آمد مصطفی اور قرآن بھی حد مرغ نبی صلی اللہ وسلم کرتا مگر یہ دوسرا موضوع ہے انشاءاللہ تو نجدی کتے ہائے ہائے ہم تو یہی کہیں گے انصاف بھائی میری ایک بات ہے اگر آپ معنی کریں ایسے ڈبلیو نہ لکھیں. معاف نا, میں نے مع کی اصلاح کی کرنی ہے تمام روم کی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی امام سید رضی اللہ عنہ اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پورا دروش شریف لکھیں اگر آپ اسمول لکھیں گے نا تو اس پر جو ہے نا گناہ مل جائے گا ثواب نہیں ملے گا اس کا اور اس پر جو ہے نا نہیں نہیں ایسے بھی نہیں پورا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تومجن بھائی اگر آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ امام سیوتی کا فتوا تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہ کیا تھا نا تو سلطان نے اس وقت اس کے ہاتھ کٹا دیے تھے تو اس کی بھی بہت بری موت ہوئی ہے تو ہمارے انصاف پسند بھائی اچھے بھائی ہیں پہلی بار میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی تو اچھے بھائی ہیں تو اس کے لیے ان کی تھوڑی جی اصلاح کرنی ہے میں انشاءاللہ بھی لکھتا ہوں یا کوئی اور بھائی لکھ لے پوری طرح اگر کسی بھائی کے پاس ہو اگر کوئی لکھ سکتا ہے پورا درود شریف صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی اچھا ہے الحمدللہ جی سبحان اللہ سدائے رضا بھائی کو لکھے ابھی یہ کاپی کر لیں انصاف بھائی یا کسی اور بھائی بھی یہ کاپی کر لو جب ضرورت ہو تو پیش کر لیں آپ کو تھوڑی جی مشکل لگی جی جی صلی اللہ علیہ محمد مگر یہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ <و> وسلم یہ پورا درود ہو جاتا ہے یہ شمار ہو جاتا ہے درود کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دمیر کی وجہ سے ہو جاتا ہے درود صلی اللہ علیہ محمد و صحاب محمد جی جی یہ پورا درود ہے صدا رضا بھائی مگر اگر اسے زائد کرنا ہے تو زائد بھی کر سکتے ہیں درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی شخص نہیں صلی اللہ علا محمد و ہی محمد و خلفائے راشدین الیم ولاخرین قربان جاؤ خلفاء راشدین پر ہیں کتنے پیارے خلفاء ہیں سبحان اللہ تو دوشی فیسے بھی پڑھ سکتے ہیں سب پر جو ہے نا تمام صحابہ پر بھیج سکتے ہیں آل نبی کی کیا شان ہے یار جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے سبحان اللہ تو ہم قربان جائے اہل البعید کی تو ہم خادم ہیں محب ہیں اور اللہ تعالی ہمیں خادم ہی رکھے اور محب رکھے اور ان کی دعاؤں سے ہمیں جو ہے نا فیض ملتا جائے الحمد ہمارے پیر و مرشد سید ان کے پر دادے سید پر سید سعیدی حسن حسین تو اللہ تعالیٰ کرے یار سیدوں کی خدمت ہونی چاہیے سید کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے اصلی سید نکلی کی بات نہیں کر رہا اصلی سیدوں کی بات کر رہا تو انشاءاللہ شاء مائیک فری کرتا ہوں تو مجن بھائی یہ جو ہے نا وہ طالب الرحمان طالب الشیطان یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا سید کہتا ہے معذ اللہ استغفر اللہ العزیز اور یہ ہے نہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا تھا ان کی کتابوں سے حضرت اصل میں کیا بات ہے ٹو دا پوائنٹ بائی کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات ہے کسی بھائیوں کو تو حجر ہوگی کہ سنی جو ہے وہ سید سنی ہوگا شیعہ سنی نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ میں اور جو امام جامی فرمت ٹھیک ہے میں مائک فری کرتا تو مجھے بھائی کے لیے پھر میں امام جامی کا ایک شعر ہے سہیدوں کے بارے میں وہ بعد میں ان شاء اللہ کبھی کسی اور دن پیش کر لیں گے میں تھک گیا ہوں یار اب دفاع بوت کی الحمدللہ دیکھو تو مجھے بائی ساڑھے تین چار پانچ گنٹے گزر گئے تو ان لوگوں نے جواب نہیں دیا یار بہت ایران والی بات ہے کہ ہمت بھی نہیں ہوئی کہ کمرے کے ادھر آئے اور بات کریں تو انشاء اللہ مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغرات جی السلام علیکم و اللہ الحمۃ و برکاتہ کیسے جناب سرو کیا آپ کہاں کی بات سیدوں کو چھوڑیں اصلی نکلی چھوڑیں ان چیزوں کو بات آج ادھر ہو رہی ہے جناب وہ ہے وہابی ازم وابلم کوئی جو ہے تو وہ کرے وہ چھوڑے ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری سے سوال ہے بھائی ان کو چھوڑے ٹھیک ہے نا شاعر نے کیا زبردست بات کی ہے کہ جب اپنا کافلا ازمو یقین گا کہ جب, جب اپنا کافلہ ازمو یقینی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا ٹھیک ہے تو ہیں جن لوگوں چھوڑیں بات اصل میں ہو رہی ہے وہ ہابی کی بات ہو رہی ہے تو اسی پہ استک رہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کریں اور ان لوگوں میں تو اتنی ہمت ہے نہیں نا میں نے تو پہلے کیا دیا تھا حلالی اور حرامی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے حلالی اور حرامی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو بے ایک حرامی آیا تھا اٹھ لو وہ بھاگ جائے پھر امام اعظم کی شام میں گستاخیں ہوتے روموں میں بیٹھ کر رہے. یہ لئین یہ گستاخ اور یہ جو کر اتنی ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے اتنی ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ یہ لوگ آئیں اور ادھر ہم سے بحث کریں کوئی وابی تو آ جائے جناب ہنفی تو ہنفی ہیں وہ تو ہر جگہ جاتے ہیں ڈنکے س... کی چوٹ پہ جاتے ہیں ہر جگہ جا کر وہ بات کرتے ہیں بھائی, ہمت اپنے میں پیدا کریں آپ لوگ ارے بھائی ہمت اپنے میں پیدا کریں جو بھی منافق ہے وہ اپنا کام کرے ہمیں تو وہی جو جو وہی ہے لانت ہے اس پہ جو جو وابی ہے لعنت ہے اس پہ اچھا جناب میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ہے تو کمرا کے بائیں پہلے بتائیں مجھے روم میں ویسے کون کون روم میں کون کون موجود ہے جناب امام اعظم کی جو ہے عاشق اور دیوانی کوئی روم میں ہیں یا سب سو چکے ہیں سب چلے جا چکے ہیں है جناب ہیں تو ٹیکسٹ لکھیں جناب سبحان اللہ لکھیں امام اعظم کی شان لکھیں مائک پہ آ کر ان کی کچھ شان بیان کرے وہاں نہیں آ سکتے تو وہاں پر ٹیکسٹ میں جو ہے تو ان کی شان لکھیں امام اعظم زندہ باد لکھیں جناب امام اعظم زندہ آباد لکھیں امام اعظم زندہ باد لکھیں امام اعظم زندہ باد لکھے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہوتی ہے صحابی سے محبت نبی سے محبت ہوتی ہے تابین سے محبت صحابی سے محبت ہوتی ہے تو ہمارے امام صاحب تو تابی تھے بارش صحابہ سے نے ملاقاتیں کی تھی سولہ سال کی عمر میں انہوں نے پہلا حج کیا تھا تو تبھی کل وہ کل وہ جو خادم رسول کے روم میں روبی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا حج کب پرفارم کیا تھا تو مجھے پتا نہیں کہ وحابی مجھے پتہ تھا کہ وہ حابی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ تھا اللہ اللہ اللہ, اللہ مجھے پتہ ہوتا تو پھر میں نے کل میں نے ان کو روم چھوڑا ہے میں نے اس کو بھی آپریشن کر دینا تھا تو امام اعظم جو صحابی کی گستاخی کریں جو کی میں نے فارمولہ آپ کو دیا جناب یہ فارمولہ جا کر پوچھیں سوال کیا کریں سوال وہ ہمیں آنے نہیں دیتے آپ لوگ جو مطلب جن لوگ مائک پنیات سے جا کر پوچھا کریں سوال کرنا سیکھیں جس جس آپ سوال کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ وہابی کبابی یہ آپ کے سامنے نہیں روک سکتے یہ وہابی کبابی آپ لوگوں کے سامنے نہیں رک سکتے یہ وہابی کبابی آپ لوگوں کے سامنے نہیں روک سکتے تو تابی کی گستاخی کس کس گستاخی ہوگی کن کے طریبی اختیار ہیں کن کے ساتھ وہ کثیر ملازمت ہیں صحابہ کی صحبت ان لوگوں نے اختیار کی ہے تو وہ کیا ہیں جناب ان کی گستاخی صحابہ کی گستاخی ہے صحابہ نے کن کی صحبت اختیار کی ہے کن کے کی ساتھ وقت گزارا ہوا ہے میرے آکا نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ ان میں محبت ہے ان کی صحبت یافتہ ہے اور جو میرے نبی کی گستاخی کرے گا وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے تو نبی کی گستاخی کرنے والا حرامی ہے کہ بار بار یہ سے دورا لیے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے تو یاد ہو جائے آپ لوگوں کے جو ذہن نشین ہو جائے کیونکہ انسان سے باتیں بھول جاتی ہیں سورہ قلم کی پہلی تیرہ آیات پڑھ لیں اس کی تشریح ترجمہ پڑھ لیں جو حضور کا گستاخ ہوگا وہ حرامی ہے گستاخ رسول کیا ہے جناب وہ حرامی ہے تو جناب میں امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کی یہ جی ہے تو وہ کچھ منا کے بیان کر لوں اچھا علامہ نووی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ امام صاحب کی امامت اور جلالت پر سب کا اتفاق ہے وہ تمام چیزوں میں امام تھے ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے بخشش کی توقع کی جاتی ہے ابن ساتھ ان کو مقتدار حجت اور کثیر الحدیث کہتے ہیں تہذیب الاسماء اس کتاب کا نام ہے اور صفا دو سو پچاسی جلد ایک اللہ اکبر آ جائے جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے علی کے امام اعظم کے بارے میں شیخ الجی امام گزرے حدیث کے بہت بڑے امام میرے میرے امام کی شاگرد ہیں میرے امام کی شاگردگی سے کوئی نہیں نکل سکتا میرے امام صاحب کی شاگردگی سے کوئی نہیں نکل سکتا دنیا بھر کو سب مسلمانوں کے امام ابو عنیفا نے مزین فرما دیا <خخ> کیونکہ دنیا کی ساری بہار اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے احکام شرعیہ کو ایسی ترتیب سے اور اتنی جامعیت سے جمع فرما دی ہے کہ تمام عبادتیں تمام عبادتیں تمام حکومتیں تمام عدالتیں تمام معاملات اس فکر کے موافق چل رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا امام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ امام عبداللہ مبارک کہہ رہے ہیں جس سے جہالت اور فساد کی تاریخیں ختم ہو کر دین کی مکمل بہار ہو گئی اور انہیں حدیث میں بھی سب سے پہلی کتاب کتاب الآث کی لکھوائی ہی ہوئی ہے, ہے نا بخاری پہلی حدیث کی کتاب ہے